الحمد للہ رب العالمين وصلاۃ والسلام على سید المبیام سلیم اما بعد سن و نبی دابود میں سیدنا انس سبن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نا ادا خال خالہ وعدہ خاتمہ جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے قضاء حاجت کے لیے جاتے تو اپنی انگوٹھی کو اتار دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر آپ کی مہر تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا ہوا تھا مہر کے طور پہ اس کو استعمال کرتے تو اس روایت میں ہے کہ آپ اس انگوٹھی کو قضاء حاجت کے لیے جب جاتے تو اتار دیتے یہ روایت سندن کچھ کمزور ہے ایک رابی کا وہم ہے لیکن اس کی تائید قرآن مجید فرقان حمید سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں و ازم شعائے اللہ فا انہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقبے سے ہے دل کے تقبے کی علامت اور نشانی ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے شاعر کی تعظیم کرے اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرے اور اس تعظیم میں یہ بھی شامل ہے کہ قرآن مجید ہو یا مقدس کلمات الفاظ ہوں لکھے ہوئے انہیں لے کے بندہ ایسی جگہوں پہ نہ جائے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ محضرات الشیاطین ہیں یہ شیاطین کے حاضر ہونے کی جگہ اور مجاست والی جگہ ہے ان سے ایسی پاک چیزوں کو دور رکھنا یہ تقوی کا تقاضہ ہے تو آج کل عام طور پہ کئی لوگوں نے وہ بیجز لگائے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اس طرح کے کچھ کلمات اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے اور وہ اسی طرح واش روم میں چلے جاتے ہیں یا وہ جوتے سے والا وہ ایک بنا کے بیج صابو لگاتے ہیں نہ لین پاک جس کو بولتے اس کے اوپر بھی اس طرح کے کچھ عبارتیں ہوتی ہیں اور بھی اس طرح کی کئی چیزیں کئی لوگ وہ گلے میں تعویر ڈالے پھرتے ہوتے ہیں جن میں قرآن مجید کی آیات لکھی ہوتی ہیں تقوی کی جو دلیل ہے یا تقوے کا جو تقاضا ہے اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق وہ یہ ہے کہ شاہر اللہ کی تعظیم کی جائے انہیں ایسی جگہوں پہ نہ لے کے جایا جائے, جائے اسی طرح یہ اس جدید دور میں سمبین موبائلز انڈرائڈ موبائل اور اسی طرح ایپل آئی فون آئی پیڈ وغیرہ ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں مثلا قرآن مجید مکمل احادیث کا ذخیرہ وہ ان میں موجود ہوتا ہے لیکن ان کا حکم قدر مختلف ہے کیونکہ جو لوگ آئی ٹی کو جانتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کو یہ سمجھتے ہیں اچھی طرح سے کہ اس میں جو ڈیٹا ہوتا ہے حقیقت میں یہ کوڈز کی شکل میں اس کے بیک اینڈ میں محفوظ ہوتا ہے 001 001 کے کوڈز ہوتے ہیں بس اور جس وقت آپ اس کو ڈسپلے پہ لے کے آتے ہیں وہی کوڈز جمع ہو کے ایک شکل اور صورت روشنیوں کو اکٹھی کر کے بناتے ہیں تو جس سے وہ نص پیدا ہوتی ہے الفاظ پیدا ہوتے ہیں یا تصویر پیدا ہوتی ہے یا آواز جس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اور جب یہ بیک اینڈ میں چلے جاتے ہیں واپس آف ہو کے بند ہو کے تو یہ پھر واپس انہیں کوڈس کی شکل میں محفوظ ہو جاتے ہیں اس کے ڈیٹا بیس میں تو جب یہ بند ہو اس کے ڈسپلے پہ ایسی کوئی چیز نہ ہو موبائل کے ڈسپلے تو پھر گویا کہ اس میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور جب اس کے ڈسپلے پہ ایسا ہو مثال کے طور پہ کوئی پرانے مجید کی تلاوت کر رہا ہے موبائل پہ اور اس کو آن حالت میں ہی یوں ہی لے کر اور واش روم میں چلا جائے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ تقوی کے منافی اور اگر اس کو بند کر دیتا ہے سکرین آف کر دیتا ہے وہ بیکڈ میں چلا گیا ختم ہو گیا سارا پھر اس کا وہ حکم نہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے اور حمل کرنے کی توفیق دے عمایہ